الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يبرل فلا هدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تمنع أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه ولقد قلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المسلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 خود میں کے بعد ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے صورت الحضاب کی ایکدلاؤ کی ہے صورت الحضاب اس کے مضامین اگر ہم دیکھیں تو اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خفاش آپ کی وہ خصوصیتیں کیا ہیں جن میں آپ اور اپنی امتیوں سے ممتاز ہیں آپ کی فضیلتیں آپ کی منقبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور اسی میں آپ کی ازواج متحرات رضوان اللہ مطالعات کا مقام اور مرتبہ پر آل میں اللہ جبارہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں منقبتیں اور آپ کی خصوصیتیں ذکر کی ہیں آپ آپ کے فسائل آپ کی صفات اور آپ کی بہت ساری خصوصیات کو ذکر کرنے کے بعد وہ ایت آتی ہے جو ایت کی ابھی اپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آ صل اللہ علیہ وسلم کی کئی فضیلتوں کو ذکر کرنے کے بعد اس اسات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم حق جسے درود و سلام کہا جاتا ہے اس عظیم حق کا تذکرہ فرمایا چنانچہ کہا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر پر رحمت نازل کرتا ہے فرشتے درود بھیجا کرتے ہیں پیغمبر پر لہٰذا صلی علیہ وسلموا و تسلیمہ ایمان والو تم بھی نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام خوب خوب بھیجا کرو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود و سلام بھیجنا یہ ہر امتی کا حق ہے امتی ہونے کی حیثیت سے ہر امتی کا فرض بنتا ہے اس کا اخلاقی دینی شرعی تقاضہ بنتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اتنا اہم موضوع ہے کہ محدثین کے رام اللہ علی مجمعین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں مستقل افواف باندھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے متعلق اور بہت سارے علی علم نے درود و سلام سے مطالف مستقل کتابیں لکھی ہیں علمہ ابن قریم رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑی مایاناز کتاب لکھی جلاع اللہ خام جس کا نام ہے اس ساری کے ساری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے مطالف حدیث انہوں نے اس کتاب بھیجا کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے بہت بڑی منقبت ہے اور جیسا کہ کہا گیا یہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہر امتی کا حق ہے نبی اکریم سرسم کا حق جو ہر امتی پر عائد ہوتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجے بغیر خاموش بیٹھا رہے اور بحقی کی مشہور روایت آپ نے سن رکھی ہے ممبر پر چڑھتے رہ چڑھے پہلی سیڑھی پہ آمین کہا دوسری سیری پہ آمین کہا اور تیسری اور آخری سیڑھی پہ جب چڑھے ہوئے تب بھی آمین کہا صحابہ اللہ علی کے پوچھنے پر بتایا کہ جہیل امین آئے جہریل امین نے تین دعائیں کی یا بس دعائیں کی ان پر میں نے آمین کہا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اے پیغمبر اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے وہ خاک آلود ہو وہ توشخ تباہ ہو جائے وہ شخص خسارے میں ہو غاٹے میں ہو تب میں نے جبرائیل کی دعا پر امین کہا بھائیوں سے نذرہ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کی کتنی اہمیت ہے بڑی فضیلت کا کام ہے اصل نے فرمایا جو شخص نبی پہ درود بھیجتا ایک مرتبہ اللہ تعالی دس رحمتیں اس میں نازل کرتا ہے اس کی لیکیوں میں دس نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں مٹتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے تھے بڑے بشاش تھے میں نے کہا اللہ کے نبی آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں اس خوشی کا سبب کیا ہے اس خوشی کا سبب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ ابھی ابھی جتنی زمین میرے پاس آئے تھے اور آکر انہوں نے اللہ کی جانب سے بشارت مجھے سنائی کہ میرا جو امتی مجھ پہ ایک مرتبے دروت بھیجے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس پہ تس رحمتیں نازل کرے گا اس بشارت کو سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی عبد الرحمن ابن آؤ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں وہ کہتے ہیں ایک مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ مدینہ کے ایک بغیشے میں داخل ہوئے مدینہ کے ایک بغیشے میں داخل ہوئے اور مداخل ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں گر گئے بے ساخت کا سجدے میں چلے گئے اور آپ کا سجدہ اتنا سویل ہوا اتنا طویل ہوا اتنا طویل ہوا عبدالرحمٰن ابن آواف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ وس آنے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رو خض ہو چکی ہے سجدے کی حالت میں مجھے یہاں کے فہازن تو وہ باقی تو اس سسور کے آنے کے بعد میں بہت رنجیدہ ہو گیا غمگین ہو گیا اور روتے ہوئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پڑ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور مجھے روٹا ہوا دیکھ کر پوچھا ایسا رحمان کیوں رو رہے ہو ماجرہ کیا ہے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں گئے اور آپ کا سجدہ اتنا طویل ہوا اتنا طویل ہوا میں سمجھا کہ شاید آپ کی روک تو ہو چکی ہے اس لیے میں رونے لگا سو سننے کا آپ رحمان یہ سجدے شکر تھا جو میں نے کیا یہ سجدہ شکر تھا جو میں نے کیا اللہ کی شکر گزاری کا سجدہ میں نے کیا اس لیے کہ جبریل امین ابھی آئے تھے اور انہوں نے مجھے بشارت سنائی کہ میرے جو انتی مشق و سلام ایک مرتبے پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک مرتبے کے بدلے دس دس رحمتیں نازل کرے گا دس دس نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا اس بشارت کو سن کر میں بے کا سزے میں گر گیا تو بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بشارت سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ آپ کی امت کے آگے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور بھیجا جائے اور اللہ اس امت میں اس امت میں محد کرام رحمت اللہ علیہ مجمعی محدث کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر نبی پہ ضرور بھیجنے والا, بھیجنے والا کوئی اور نہیں محدسی حدیث جنہوں نے حدیث رسول کی خدمت کی یہ امام بخاری امام مسلم نمودارو فرمزین اور محدث نے کلام رحمت اللہ علی مجمعین کا سرخا اس لیے یہ محدث کا محدس کے آداب میں یہ بنیادی ادب ہے کے آداب میں بنیادی ہمارے محدث کو مان کر چلتے تھے اور ہر قدم اس کو اپنا کر چلتے کہ جہاں بھی جب کبھی رسول اللہ لکھتے اعلی رسول اللہ کے فوراً بعد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا کرتے ضرور سوچو کہ حدیث کی ایک کتاب میں سینکڑوں حدیثیں ہزاروں حدیثیں ہیں کتنے مرتبے انہوں نے اور کہیں بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں ہی گزرا کرتے تھے لکھے بغیر وہ کہے بغیر اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ تر بھیجنے والے محدثین ہیں میں کچھ مواقع بتائے جہاں خصوصیت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے جن میں ایک موقع کا تذکرہ جب کبھی آپ کا نام سنا جائے آپ صلی اللہ علیہ کا تذکرہ ہو آپ صلی اللہ علیہ کے نام کو سن کر درود بھیجا جائے اس کے علاوہ کچھ اعمال ہیں کچھ اوقات ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ درود بھیجنے کی تلقین کی گئی جن میں صرف فہرست دعا ہے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں دعا میں ضرور ضرور بھیجنا چاہیے میں جب تک نبی پہ درود نہیں بھیجا جاتا دعا معلق رہتی ہے فضال بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس شخص کو نبی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے نبی اس نے کہا آج لہدا آج لہادا اس نے بڑی جلد بازی سے کام لیا اس نے بڑی جلد بازی سے کام لیا پھر آپ نے اس کو بلایا بلا کے کہا جب بھی دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد و صنا کرو اللہ کی بزرگی اور اس کی حمد و صنا بیان کرو اس کے بعد مجھے درود و سلام بھیجو اور مجھ پہ درود و سلام بھیجنے کے بعد اپنی جو بھی تمنائیں آرزوئیں مراد اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو تو معلوم ہوا دعا میں اللہ کی حمد ہم سب سے پہلے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور اجازت ہے اس بات کی کہ آپ ایک بار نہیں اپنی ایک دعا میں بار بار نبی پہ درود بھیجیں دعا کے شروع میں بھی پھر دعا کرتے ہوئے بیچ میں بھی پھر دعا کے پر بھی دعا میں زیادہ سے زیادہ جس قدر درود بھیجا جائے گا صاحب ہے عبی بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ کی خدمت میں آئے ان کا معمول تھا ان رضی اللہ عنہ کا رات میں اٹھ کر وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے دعا کرتے تھے مانگا کرتے تھے ایک مرتبہ آپس ون کی خدمت میں آ کے اللہ کے نبی میں اپنی دعا میں آپ کا کتنا حصہ رکھوں اپنی دعا میں آپ کا کتنا حصہ رکھوں یعنی دعا میں درود و سلام کی نسبت کیا ہو کتنے مرتبہ درود و سلام بھیجوں آپ نے فرمایا سلوس کہا کہ ایک تہائی دعا ایک سلوس دعا جتنی لمبی دعا کرو اس کا ایک تہائی حصہ ایک سلوس حصہ ون تھرڈ حصہ اس کا مجھ سے درود و سلام بھیجتے رہو وہی بلّہ نے کہا اللہ کے نبی اگر میں اپنی دعا آپ کی درود کے لیے خاص کر دو آپ نے کر سکتے ہو انہوں نے کہا اگر دو سلوس دعا کے دو سلوسے آپ نے درود کے لیے خاص کر دو آپ نے کہا کر سکتے ہو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا خیال ہے آپ کا اگر اپنی پوری دعا میں میں درود ہی رہ اللہ تب آپ نے کہا تو تمہارے سارے گنامہ ہو جائیں گے اللہ بھبر تب تو تمہارے سارے غلام ناک ہو جائیں گے اور ایک اور صاحب کے اپنے ایسے ہی سوال کرنے پر دعا میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مجھے درود بھیجو گے تو تمہاری زندگی کے جتنے رنج و غم ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی اور حللم لکھا ہے علام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً چالیس فائدے لکھے ہیں جلال جو ان کی کتاب ہے ضرور السلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ پہ ضرور و سلام بھیجنے کے تقریباً چالیس فائدے مامن کو حاصل ہوتے ہیں جن میں سے کہاں فائدہ ہے اور علم اللہ والے جو بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں تجربہ کہ جب کبھی انسان ٹینشن میں ہو رنج و غم میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور بھیجے غم ہلکا ہوتا ہے رنج ہلکا ہوتا ہے ٹینشن دور ہوتا ہے اس کا تو سنا ہم دعا کرتے ہیں دعا ہمیں ایک ہی بار نہیں بار بار اگر نبی کریم سلسم پہ ضرور بھیجتے اللہ تعالیٰ کی ہم دوست کے ساتھ تو یہ سہولت دعا کے بہت ہی اہم بات ہے اسی طرح اذان کے بعد اذان کے بعد محسن کی اذان ہم سنتے ہیں محسن کی اذان کو سننے کے بعد سب سے پہلے نبی کریم سسن پہ ضرور بھیجنا چاہیے اور ضرور بھیجنے کے بعد دعا کرنا چاہیے اذان کی جو دعائی ہے آج اللہ, اللہ وسلم فرمایا جو جوش خزان سن کے مجھ سے درود بھیجے گا اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا وسیلہ کیا ہے کہا جنت کا ایک اعلیٰ مقام جو صرف اور صرف ایک انسان کے لیے لاکھ اور دیبا ہے ایک انسان کو ملنے والا ہے مجھے امید ہے کہ وہ ایک انسان میں ہی رہوں گا تو جو درود بھیجے اور درود بھیج کر مجھ سے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگے گا حلت یوم اللہ او شخص کے لیے قیامت کے دن میری سفارش جو ہے حلال ہو گئی میری سفارش کا حقدار ہو گیا غور کرو ایک بار میرے دن میں پانچ روزانے ہوتی ہیں دن میں پانچان ہوتی ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان ہو کہ کل کے میدان میں کریم صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفارش کرے اللہ حفر. کتنی بڑی منقبر ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اسی طرح سے نبی کریم سوسم پر درود و سلام بھیجنے کے مواقع میں سے مجلس کہ جو مجلس جمع ہوتی ہے بیٹھتی ہے وہ چاہے کسی دنیاوی خرچ سے کیوں نہ ہو بزنس کی خاطر کیوں نہ ہو تجارت کی خاطر کیوں نہ ہو اس مسلمان کی مجلس میں کسی نہ کسی ہلے کسی نہ کسی بہان اللہ کا ذکر ہونا چاہیے نبی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی مجلس میں بیٹھتے ہو ہو ہوتے ہو اور اس پوری مجلس میں کہیں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اس پوری مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور نہ بھیجا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجلس ایسے لوگوں کے حق میں کل قیامت کے روز وبال ثابت ہوگی آپ نے فرمایا اور اس میں گرفت نہیں ہو سکتی ان شاء الفاظ آن فرمایا چاہے تو اللہ تعالی اپنے فضل و گرم سے اس مجلس والوں کو جنہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا نبی پہ ضرور نہیں بھیجے چاہے تو معاف کر دے چاہے تو اس بات پہ گرست کرے مجلس مجلس میں بھی جو مجلس سے کھٹتا اکٹھا اپنے طور پر اجتماعی شکل میں نہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اسی طرح سے محترم بھائی نماز جنازہ نماز جنازہ بھی درود کے مواقع میں سے ایک اہم تلیم موقع ہے نماز جنازہ میں پہلی تقبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور زمین سورا اور پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے تو نماز جنازہ میں بھی ضرور پڑا جاتا ہے اسی طرح درود کے مواقع میں سے ایک ہے تشہود ہم جب میں بیٹھتے ہیں پہلے تشہود میں بھی چار رکاف والی نماز ہے اس میں جو دو ہم پر اکتفا کر جاتے ہیں پہلے تشہودار کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے جبکہ دوسرے اور آخری تشہود میں تو ضروری ہے دوسرے اور آخری تشہود مغرب ہے عشاء ہے زہر ہے عصر ہے جس میں دو دو قائدے ہوتے ہیں پہلے قائدے میں درود پڑنا مستحب ہے اتحیات کے بعد جو کہ دوسرے فائدے میں دوسرے تشہد میں نزدیک جو ہے درود کا پڑنا ضرور ضروری ہے تو تشہد بھی دروت کے مواقع میں سے ایک موقع ہے اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے درود و السلام کے مواقع میں سے ایک موقع ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی اور مسجد سے نکلتے ہوئے بھی اومن ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ علی اباب پڑھتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے اللہ منتخب پڑھتے ہیں کئی حاضر سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی نبی کریم سسن پہ درود بھیجنا ہے اور مسجد سے نکلتے ہوئے بھی درود بھیجنا ہے کیسے بسم اللہ تو والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی بسم اللہ تو والسلام علی رسول اللہ فضلک مسجد میں داخل ہوتے مسجد سے نکلتے ہوئے اسی طرح صبح شام کے جو اذکار ہیں دن کا ہاض جب ہم کرتے ہیں اور دن کا اختتام جب ہم کرتے ہیں صبح اور شام کے اذکار میں بھی دس دس مرتبہ درود پڑھنا ہے دس مرتبے صبح اور دس مرتبہ شام لا الہ الا اللہ لا لا شریف اللہ یہ دس دس مرتبہ یا وقت ہو تو سو سو مرتبہ اور اس کے ساتھ ضرور شریف دس دس مرتبے صبح دس مرتبہ درود پڑھا جائے اور شام دس مرتبہ درود پڑھا جائے اسی طرح جمعہ کا دن یہ جو دن ہے جمعہ کا دن یہ بڑی فضیل آپ نے فرمایا ان افضل تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمع کا دن ہے آپ نے فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی دن آدم علیہ السلام کا انتخاب بھی ہوا اسی دن سور فون جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درو بھیجا کرو جمعہ کے دن اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے آپ نے فرمایا صحیح نسل تکم نہ رو وہ سنا لیا صحیح نسلہ تکمارو وہ اس لیے کہ تم جو درود و سلام بھیجا کرتے ہو تمہارا درود و سلام میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور ایک حدیث اللہ ہے یہاں تک کے میں کا جواب پر اللہ اکبر یہاں آپ کو غلط حہمی نہیں ہونی چاہیے یہاں جس زندگی کی بات نبی علیہ وسلم کر رہے ہیں یہاں جس حیات کی بات ان حدیثوں میں نبی احتریم شوشن کر رہے ہیں اس کو حیات فرزخیہ کہتے ہیں دیکھو عالم ایک ہے انسان اس دنیا اس دنیا سے جانے کے بعد انتقال کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے جس عالم میں رہتا ہے اس کو عالم فرزق کہا جاتا ہے اور یہ عالم فرزق عالم غیب ہے عالم غیب ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ آلم, اس کی کیفیات کا ادراک ہم اپنی اکر سے نہیں کر سکتے اور اس عالم برزق کی جو بھی ماضی ربی یقین شاسم نے ذکر کی ہے اس کو اس دنیا کے حالات سے قیاس نہیں کر سکتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح مجھ میں لوٹاتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ زندگی ویسی ہی زندگی جیسی کی یہ زندگی دنیا کے اعتبار سے اس زندگی کے اعتبار سے نبی کریم صلی سسلم مفاد آ چکے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ان کا مئی سو ان اما محمد اللہ رسول رسول اور او قرآن مجید میں بارہ دس مقامات پر نبی ترین سسم کی وقات اور تذکرہ وارث ہے تو بہرحال ان جیسے حدیثوں میں جہاں آپ لسن یہ فرما رہے ہیں کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ میری روح میں اس میں لوٹا لوٹاتا ہے یہ ہوا پہ ہے جس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم اس خوات کو اس زندگی کو اس زندگی پہ قیاض نہیں کر سکتے جیسا کہ بعض نادان کم علم اور بہت لوگوں نے لوگوں کو اس زندگی کو اس زندگی پہ قیاض کر کے اس ناعیت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تو اس طرح بہت سارے مواقع ہیں تقریباً علامہ نقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے درود و سلام کے چالیس پہلے ذکر کیے ہیں اسی طرح سے درود و سلام کے چالیس جگہیں بھی ذکر کی ذکر کے ذکر سے حادث صابر نہیں چالیس جگہیں ذکر کی ہے جہاں درود و سلام بھیجنا انہوں نے مستحب قرار دیا ہے کے سلسلے میں بھی آئے ہیں اور دوسرے کئی صحابہ سے سامان پوشن ربیم سن سے کہ یا رسول اللہ قیثی فن وسلم کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ نے سلام کیسے بھیجنا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ درود کیسے بھیجے کیا مطلب سلام کیسے معلوم ہو گیا اور کیسے ہوا؟ اسے کہ نبی کریم سکھایا صحابہ کو شہور میں جب بیٹھو تو رحمت اللہ ایسا صدیقہ رضی اللہ عنہ وفات نبوی کے بعد السلام علیکم نبی نبی آپ کو سلامتی ہو وفات نبوی کے بعد مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب کبھی کسی کو تیار سکھایا کرتی تھی تو علی کا کے بجائے السلام علی النبی یہ اللہ کہتی تھی السلام علی النبی تھا ہم علی کا کہنا بھی جائز ہے لیکن کوئی اس نیت سے نہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سن رہے اس نیت سے اگر کوئی السلام علی کا یوہن نبی و غلط ہے تو پھر آج صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں یہ سب معلوم ہو گیا کہ آپ سے سلام کیسے بھیجنا ہے کہ ہم سیات میں سلام بھیجا کرتے ہیں آپ پر آپ ہمیں بتائیے کہ درود آپ سے کیسے بھیجنا ہے صلی آج سسل نے تب صحابہ کو کہا دروز سکھا دے گا کہ مجھ پہ دروز بھیجنا تو یوں کہ ہو اللہ صلی محمد وعلى آل محمد اس کا مطلب ہے سرور محمد صلی اللہ وسلم پر اور آل محمد پر علیہ محمد آپ صن کی ضروری آپ کے ازوال متحرات آپ کا خاندان آپ کے اہل بیس آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی رحمتیں نازل فرما اور ویسے ہی رحمتیں نازل فرما جیسی رحمتیں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر نازل کی تھی اللہ اکبر اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور علیہ محمد پر ویسے ہی برکت نازل فرما جیسی برکت سونے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی سلیت میں نازل کی تھی مجید علی ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پہ رحمت و برکت کا ذکر کرتا ہے جس وقت فرشتے اللہ کی بشارت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے اس وقت فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کتاب کر کے کہا تھا رحمت اللہ وبرکات والی کو محل بھائی رحمت اللہ و برکات محل بھائی ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں تم پر رحمت برکتوں کی فارش ہو رہی ہے رحمت اللہ و برکاتو علیکم اہل البریت سبحان اللہ علی ابراہیم پر رب العالمین کی رحمت اس کے کرم اور اس کی نوازش کے سے کی سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی لگا دار مسلسل چار کشتوں کے سروں پر نبوہت کا تاج رکھا وہ خود نبی ان کے بیٹے نبی ان کے پوچے نبی ان کے پڑھ ہوتے نبی اللہ اکبر بڑی منخوش ہے عالی براہیم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے تو ہم درود میں یہی کہتے ہیں کہ پرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر ہم نے جیسے کہا یہ کہ تمام اہل حادی محدثین اصلاف کا متفقہ فیصلہ ہے اہلِ بیت کی اپنی فضیلت ہے ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں الہ بیت کا ان کا اپنا مقام ہے الہ بیت کا ان کا اپنا رجحان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایمان کی علامت کرار دیا ہے لیکن ویسی محبت نہیں جیسے شیعہ کرتے ہیں غلو اور ایسا ہوا ان بعض بعض انہوں نے الوہیت تک پہنچا دیا علی محمد اور دروخ کے تقریباً چھ سات پیزے حدیثوں میں قدر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ چھ سات پیزے دروخ کے ثابت ہیں جنہیں محدود اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی السلاطی نبی نے ان سات سیڑوں کو بھی ذکر کیا ہے الفاق کے قدر اختلاف کے ساتھ آج محترم بھائیوں حکومت مسلمان ہی بدا تو کا ایک سلسلہ جو ہے درود کے موضوع کو لے کر چل پڑا ہے درود بداط و خرافات کا ایک سلسلہ آپ دیکھیں گے درود کے موضوع کو لے کر آپ نے حکم دیا ازان کے بعد درود پڑنا ہے آپ دیکھیں گے کب پڑا جاتے درود ازان سے پہلے پڑتے براط اسی کا نام ہے کہ شریعت میں جس عمل کا جو مقام متعین کیا ہے آپ اس کو اس مقام پہ ہٹا کر دوسرا کے بعد اور وہ بھی اپنے سے پہلے ازان دی جاتی ہے سے بادار اسی کا نام نمازوں کے بعد نمازوں کے بعد آپ رہے ہیں اجتماعی شکل میں جس طرح سے ذکر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے نمازوں کے بعد بہت مساجد میں ماقیدہ استمائی شکل میں اور ایسے الفاظ میں جن الفاظ سے شرک کی بو آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے یا رسول سلام علیکم یا رسول سلام علیک. اور আজকাল وہ جہالت جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی جہالت दिन दिन بڑھتی جاتی ہے اضافہ ہوتا ہے بہت ساری مساجد میں یہ منظر اپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی نماز ختم ہوئی جیسے ہی نماز ختم ہوئی تھوڑا کراس ہو گئے ہو گئے مدینہ جو ہے مکے صحت کا ہمارا کو جائے اور تہذیب اور ہندوانا کلچر سے متاثر ہو کر نوزمل نبی اکریم شوشن کا تو مقبرہ ہے جو بمبر خزاں ہے اس کی تصویر واقع ہے مسجدوں میں ہٹ کے کنارے لگی رہتی ہے اور درودوں سلام بھیجنے والے باقاعدہ اس کا رخ کر کے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس سے نخاطر ہو کر نوز درود بھیجا کرتے ہیں یہ چیزیں بدا خرافات سے ہٹ کر انسان کو سر تک لے جاتے ہیں دیکھو ایک بات یاد رکھنا درود بھیجنا ہمارا کام ہے درود بھیجنا ہمارا کام ہے سلام بھیجنا ہمارا کام ہے سلام پہنچا نا یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں جا بجا پھیلے رہتے ہیں زمین میں جا بجا اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں زمین کے ہر خطے میں موجود ہیں مشرقوں مغرب میں شمال و جلو میں موجود ہیں ان فرشتوں کا کام ہی کیا ہے ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ میرے امتی مجھ پہ جو درود و سلام بھیجا کرتے ہیں اس درود و سلام کو مجھ تک پہنچانا ان فرشتوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں مقرر کر رکھے ہم بیٹھ کر درود بھیجیں لیٹ کر درود بھیجیں کسی بھی پہلو کسی بھی رخ ہو اگر درود و سلام بھیجے ہمارا سلام پہنچ جائے گا ہاں یہ نہیں کہ ہم اس جانب مور کر کھڑے ہوں اس جانب مر کر کھڑے ہوں سابق رام رضوان اللہ یہ مجمعی تو بلکہ صحابہ سے پہلے خود نبیم نے, نے, نے کہا لوگوں میری قبر کو عید کا سمانا نہ دے دینا میری قبر کو عید نہ بنا لینا پیشن کو کر رہے ہیں کہ کل میرا انتقال ہوگا اور میری قبر بن جائے گی تو میری قبر کو عید کا سمانہ دینا جیسے یہود و نسارا نے اپنے پیلمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا کر باقاعدہ عرص میلے وغیرہ شروع کر رکھے تم جو ہے میری قبر کو عید کا عید کا, عید کا یہ سمانہ پیدا کرنا وہاں پھر آپ نے کہا اس کے حلم باغ کا وہ سلو آئی آئی تمہ سن والے اس جملے کے فوراً متاث نے کہا لا تجالو لو عیدہ میری قبر کو عید نہ بناؤ اور جہاں کہیں رہو مجھ پر ضرور بھیجو کیا مطلب اس حدیث میں اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ضرور بھیجنے کے لیے سلام بھیجنے کے لیے ضروری نہیں کہ میری قبر کے سامنے آ کر ہی بھیجو اس کو معمول نہ بنا لو کہ ہم نبی کی قبر کے سامنے جا کے کھڑیں گے اور اجتماع ہوگا لوگ اکٹھا ہوں گے عید کا سماں بن جائے گا ایسا ماحول معمول یہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے ہی سنت صحابی تھے ان کے بارے میں آتا ہے ان کے اور دوسرے سارے سلف کہ وہ نا پسند کرتے تھے کوئی مدینے کا رہنے والا کوئی مدینے کا رہنے والا بار بار نبیترین سوسن کے مقبرے کے پاس جائے اور جا کر اس کا رخ کر کے سلام بھیجے اس کو سلب سخت ناپسند کرتے تھے امام مالک بن علام رحمۃ اللہ علی سے بھی اور دوسرے کئی آہ سے بات انکول ہے اور عبداللہ بنر رضی اللہ عنما کے بارے میں آتا ہے وہ جب کبھی سفر پہ جاتے مدینے سے باہر سفر سے واپس آنے کے بعد قبر رسول کے پاس جاتے اور سلام کرتے باقی عام دنوں میں مدینے میں رہتے ہوئے وہ اپنے مکان سے جہاں ہے جس حالت میں سے بروپ بھیجا کرتے تھے سمجھ لیں تو یہاں وہاں اگر سامنے رہتے ہوئے وہاں جانا مستعب نہیں ہے اگر سامنے رہتے ہوئے وہاں جانا زیادہ سے زیادہ جانا مستعب نہیں ہے تو پھر یہاں ہم تصویریں لگا کر گمبر خزاں کی تصویر لگا کر آپ سسن کے مقبرے کی تصویر لگا کے یہی یہی وہ غلو اور مبالبے کا راستہ ہے جہاں سے شیطان انسانوں کو گمراہی کی اس سمت پہ لے جاتا ہے جس سم پہ ہم سے پہلے نسارہ چل کر گمراہ ہوئے آپ سسن نے کہا لا لولی کما افرت مریم انا عبداللہ ورسول لوگوں میرے سلسلے میں ویسا علو نہ کرنا ویسا مونانما نہ کرنا جیسے کرسچنوں نے عیسا علیہ السلام کے سلسلے میں کیا میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں لہٰذا میرے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول اور شاید ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں علوقہ کہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کے ذکر کا اہتمام میں فسم نہیں ہوتا ہے اور درود, سے زیادہ. ہم درود کو زیادہ سے سے زیادہ زیادہ ہے ہی. لیکن درود السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کے بعد نبی وسلم سلسلت درود ہے اس کلاسن کو قائم رکھنا چاہیے بلوائیوں. ورنہ ہم علوم کے شکار ہو جائیں گے تو درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ ہے جو ہر امتی پر آ. بلکہ سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کا ہر نبی کے حق میں درود و سلام دینے کی تعلیم ہے سور صافات پر صافات میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کئی پیغام بندروں کا ذکر کر کے کہا سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح فی العالمین ایک اور ہاتھ میں فرمایا سلام العلام وارون ایک آیت میں فرمایا سلام العلی ابراہیم ایک آیت نے فرمایا سلام علیہ یہ سب صورت السطیہ کہ سلامتی السلام سلامتی ابراہیم علی السلام و علیہ السلام سلامتی او مسلح سلامتی علیہ السلام, الیاس علیہ السلام اور اس سوچ کے اختتام پر بھی سبحان رب و سلام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 چند پیغمبروں کا خصوصیت کے ساتھ نام لے کر سلام بھیج کر قرآن عموما حیثیت سے سارے پیغمبروں پر سلام بھیجتے ہوئے کہتا ہے وَسَلَامُنَ عَلَى اس طرح جس طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجتے ہیں اور پیغمبروں کا بھی یہ حق ہے یہ اور بات ہے کہ زیادہ حق ہمارے پیغمبر کا ہے اور اللہ کے جتنے ہم یعنی اس دنیا میں آئے سب کا یہ حق ہے اسی لیے ہم کسی بھی پیغمبر کا نام علیہ السلام کے بغیر نہیں لیا کرتے مسلم بھائی صحیح معنوں میں مصروف طریقے سے نبی اکریم سسم سے محبت کے تحاظوں کو پورا کرنے کی توقع ادا فرمائے اللہ کر تعالى جواب كريم ملك بر وفرحيم رب الحليم